بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ضبحا ان سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہاتھ اٹھتے ہیں تلموری قدحا پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں تلموری صبحا صبح پھر صبح کو چھاپا مارتی ہیں سو پھر اس وقت گرد اڑاتے ہیں تو سپون بھی پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں ان لربہ لکنو۔ کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا نا ہے وَإِنَّهُ او انہ شہید اور وہ اس بات سے آگاہ بھی ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ شدید اور بے شک وہ مال سے بہت محبت کرنے والا ہے اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْفِرَ مَا فِي الْقُبُورِ